اگر باز نہ آئے منفق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدیاں میں جھوٹ اڑانی والے تو ضرور ہم تمہیں ان پر دیں گے پھر وہ مدیاں میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن